خرجہ مقصد میں اذن اننا نے ابھی ابھی حدثنا عبد الناصر <سؤال> بن عبد الرحمن <سؤال> بن عبد رمضان چلے سیتاب محلے سبوتھ پر والذي اتخذ محمد بن ناصر الى مخونه بن نضال بن رضوان ان يوما سعيد امر بذلك بن بدر الرحمن وجد قال كانوا ثانيه ذاتك في الدرمدا هذا ذكر الغذاه هل مكان الذي لاكن الغذاه في سبا منوك حل كل مشى مكان الى قبل ما كبت جوهه كي با خاتمته كبت اشكار جاهز حالس داماربي في او دا دا رواقنا مخارف دا او دا رواق کی العاشر را دی اکر اچھ اتقاضی اتقاض تسابان شی جلی ابو نا حسکش کردی جا اند مستد جمہور نمخارف نمستد مہور لارے چھما تکیب چھا اتقاض پیدا نو دا مقام نو مخصوم کی جماعت نو تنی چھو غروب پیرا شی و دیب جماعت شی زیبان شی تکمین دا نسو شکورا شی بر مقصد دا اتقاض نمجدان سلی رتن خدر د سبا دیو اجتماعی نبیہ فاغا اجتماعی نبیہ احتمال قالب تیرین تن قدم نبیہ سیدو رضو روح روح تراتی دا اشکال لگلیمان یہ دا جواز کر کے ہی نوئی دا نمرات اگل دخول پا خادماتا مطلب قب کی انکتاو تخلید مخلوبنا دکی اعتداد یا اعتداد دے وقتنا اعتداد کافتو دو غروبنا باعت خبر خبو دا اعتداد شمالی نبیہ اعتداد نفس اعتداد مخلوبنا احتدا کو جب کی جمہوری کی شادی اور ادم ذکر مستظیم ادم نے رل اضا جت نیا داد اذا سن القضاء حلہ کہ اگر وہ تو ثواب ابو علی احسن ابو علی جنا بنا لہ ہمہ ماراد کن کہ راجہ ترجمہ اس کی طرف اشکالات پرائی چیز در غراب مراد اگر در شنب ارد مراد دی در شنب ارد سباہ من چیز میں ایک حد لا مہدار اپاہ در استظہار جنہاں محاونت پردی کی چیز در ارد صداقی دیشی در پار دیشما مصال دا سجانے کسرے دو مدینی نا جامی گنڈلی اوباسی تجریف دو کی انتہیز گنڈلی جامی اوباسی اولنگ ازاروان مدی پردی نیت جو دو زرحرے پ اور حکومت کی ترجیح کی دادا صبح اگر تو چلے راست تو چن نو اپن دا ہے کہ تم دے سفر ہے ان فخرہ وہ ما حملہن علی حاضر دیر ما نذ باثری دیو نے پدی عمل باثری نے کہ این ذوھا کی نے نلا یما ابن ما حلوا ما حرم النارا ھا آل ذر اندک میثباند شش بعد گرے دل برخ من آل ذر ونسبر خبر محفوظ کہ بعد بظب قرن چہ ھا ذر ونس نے کہ حواس پر پدی و باثری دیو نے انا یو کہ ما بندہ قنوجات سلامتی کے پر ہو حدائق ابی اخی لاشر نشوار باامل نے رہل المدہ کی سیومن بندہ اخر مکہ کی گش دلین دہ بچات تو کو متک روزے نہیں نے ہوش پہ نظر ماندہ نشہ کرو جی نہیں علائق تو کرو جوے غالب کل کے جنن تے گید کر رہے ور سمرا دے ہو بندہ رد انا اول نثه رجل الا دافي ناسي مي سو متق نقسم جو مالك طورات ما بحن بلا انا سو مي فرزي قدامه وثن يدل ظاهر ورت رہنما امام امام تو القديم امام شافي و هذا انا سوالي ان انا انت انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا نظر کی نظر دا. دا دا. دا حکم ہو جائے تو شوافی مناخت اور حناب کی چنذن اجاد مناظر میں کذا طلبو تقرب میں دلہ وجود میں بندہ مال <سؤال> یہ کہ چنذن کا وہ کو میں تن اندر انی عمر ان عمر نظر کی جائے کہ یہاں بہ بجے وکاس میں